استف آل آصف نون سواد راہ نون سواد بابے ہاں بابے تنسرا یس تن سے رو اس تنسرا यस تن سے رو مانا کیا ہوتا ہے اس تنسرا کے مدد تلب کرنا تو اب ہم بنانا چاہتے ہیں مدد تلب کرنے والا ٹھیک ہے نا تاکہ مفہوم بھی آپ کو کلیئر ہو جائے جب تک آپ کو فیل کے مانا نہیں پتا ہوں گے آپ اس پر کے معنی نہیں بنا سکتے ہو رہی ہے نا جی کیا کریں علامت لگا دی مادے کے لیے وہ کون سا کہ قاعدہ یاد ہے اور مادے کا ہے دوسرا کون سا پوجنا کیڑا تجا ہاں آخری اور تنوین کرتی کیا بن گیا مستن سے مستن سر ٹھیک گے مدد طلب کرنے والا مدد طلب کرنے والا اوکے جی اچھا جی من خبردار کرنے والا منچ کرنے والا سکھانے والا مجاہد جہاد کرنے والا متوکل توکل کرنے والا متعارف تعارف کرنے والا منتظر انتظار کرنے والا من پھٹنے والا مستنصر مدد طلب کرنے والا کالم اب فل کر لیں اس میں نون زال اور را کی جگہ ڈالیں فا این لام تو کیا بن جائے گا مف اے لون پہلے کالم میں مف اے لون لکھ لیں اسم الفائل مف اے لن مف اے لن اوکے جی باب تفیل میں کیا بنے گا بتائیں وزن بھی آپ کو نکالنا آنا چاہیے نا یہ ہوتا ہے وزن نکالنا مدارس میں کہتے ہیں جی وزن نکال لیں اس کا تو ہوتا ہے وزن, نک... وزن کرنا تو ہمیں آتا ہے نکالنا وزن کہہ سکتا یہ وزن نکل رہا ہے یعنی فا اینڈ لام کے برابر روٹ لیٹر ڈالنا یا ہٹانا وزن نکالنا ہوتا ہے اوکے جی ہاں جی مؤلمن فائلون. جی فائلون. مجاہد ان متا وکیل متافا متفائل متا عارف منتظر مف یہاں پر تا اصلی ہے مفت تا مف تن من فاتر منفا ٹھیک ہے نا تو باب اشتحال میں مفت ہے اور انفعال میں منفا یہ خیال کرنا ہے اور باب اصطفال میں کیا وزن بنا ہے مس مس مستف ایلون مستف ایلون صحیح؟ مستف اب یہ سارے مفہوم دے رہے تھے کام کرنے والے کا اب ہم نے بنانا ہے اسم المفول مزید ہوئی اباب میں جس کا مفہوم ہوگا جن پر کام کیا گیا ہوگا ٹھیک ہے نا تو انتہائی آسان فارمولا انتہائی آسان فارمولا یہ جتنے اسمول فائل بنائے ہیں نا جتنے اسم الفائل بنائے ہیں ان میں این کلیما کو زیر دیا نا وہاں زبر کر دیں بس این کلیما کو زیر کی ہے نا اسم الفائل میں سارا بنانے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک آپ کے پاس سارے بنے ہوئے ہیں یہ دیکھیں ذرا من ہے نا منظر این کلیما کو زبر کر دیں کیا بن جائے گا منظرن منظر کے مانا تھے خبردار کرنے والا منظر کے معنی جس کو خبردار کیا گیا ہو فقی فا نقیبت منظرین ٹھیک <معنی> ہے منظر منظرانی منظرون منظرینا فقیف کان آت المنظرینہ پس کیسا انجام ہوا خبردار کیے جانے والوں کا اوکے سمجھ رہی ہے نا تو اگر آپ کو یہ اسم الخر بھول کا نہیں پتا نا تو آپ ٹرانسلیشن کو انجوائے نہیں کر سکتے اچھا جی معلمن سکھانے والا معلمن جس کو سکھایا جائے جس کو سکھایا جائے ہاں زو ایب قرآن میں معلم ان نبی السلم کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے تھے انا کا معلم مجنون معلم ان آپ کو سکھایا گیا تو آپ دیکھیں آپ ٹیچر کے لیے معلم لفظ استعمال کرتے ہیں آپ اردو بولنے والے آپ کہتے ہیں جی ہی ہمارے معلم نے بہت اچھا پڑھایا وہ مولم وہ ہوتا ہے اس کو سکھایا جا رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے مولم سکھانے والا مولم سٹوڈنٹ ہے سمجھ آ بات مجاہد جہاد کرنے والا تو مجاہد کون ہوگا جسے جس جہاد کیا جا رہا آپ مجاہد کو مجاہد بنا رہے ہیں ہمارے فیصلہ باد میں نا یہ زبر کی بہت بری بیماری ہے کوئی کو بولتے ہیں ہاں جی متوقع توکل کرنے والا جس پہ توقل کیا جائے گا وہ کیا بنے گا متوقل وہ متوقل ہوگا جس پہ آپ بھروسہ کریں گے متعارف تعارف کرنے والا متعارف جس سے تعارف کیا جا رہا ہوگا ٹھیک ہے نا آپ تعارف کر رہے ہیں تو آپ متعارف ہیں جس کے ساتھ آپ تعارف کر رہے ہیں نا وہ متعارف ہے کہتے ہیں اب میں آپ کو متعارف کرواتا ہوں سنتے ہیں نا اکثر متعارف کس سے جس کا تعارف کروایا جاتا ہے منتظر منتظر منتظر انتظار کرنے والا اور منتظر جس کا انتظار کیا جا رہا غلط بولتے ہیں یار اردو میں آپ کا منتظر ہوں یار میں صبحوں سے آپ کا منتظر ہوں یہاں تک کہ وہ پال کا شیر جو ہے وہ بھی غلط بڑھتے ہیں اچھے اچھے جانے والے کبھی ہے حقیقت منتظر اسے منتظر پڑتے ہیں. <laughs> یہ حقیقت منتظر نظرال نظر سے مجاز میں ٹھیک ہے جی ہاں جی منفطر ہاں جی منفطر کے کیا مانا تھے پھٹنے والا تو منفطر کے کیا مانا بنیں گے پھاڑنے والا کاپ جس کو پھاڑا جائے بنے گا جو پھٹ رہا ہو خود तो वो तो मुनफतेर है फटने वाला तो वो तो फिर फाड़ने वाला का अपोजिट बनता है ना एक होता है फाड़ना और एक होता है फटना मुनफतेर है फटने वाला हाँ जी फिर वही बात जिसको फाड़ा जाए फिर फाड़ने वाला और जिसको फाड़ा जाए वो तो उसकी इक्वल आ रहा है ना تو وہ تو بنحد رہا تھا چارٹ کھولے اس کے مجہ کے والوں میں کیا لگا ہوا ہے روس تو بنا لو گے میں تو پہلے ایڈمٹ کہ آپ تو وہ کام کر لیتے ہیں جو عرب نہیں کر سکتا ٹھیک ہے تو پھاڑنے پاڑا جائے گا ہاں پھاڑنے والا فائل ہے نا اور جس کو پاڑا جائے گا وہ مفول ہے لیکن اس کے معنی خود پھٹنے کے ہیں اس کا مفول ہی نہیں آتا جس کا مفول نہیں آتا اس کا پیسے وائس بھی نہیں آتا اس کا اسمول مفول بھی نہیں آتا پوائنٹ نوٹ کر لیں سنہری حروفوں سے یعنی لازم افعال کا نہ مجھول بنتا ہے اور نہ ہی اسم المفول لازم افعال کا نہ تو مجھول بنتا ہے اور نہ ہی اسم المفول بریکٹ میں لکھے ہیں ہم پھر بھی بنا لیں گے کلیئر <laughs> جی کراس کرتے ہیں آپ اس کے خانے میں اس وہ میں کراس کر دیجیے گا کی رہ جائے وہی وزن اس کا نکالے بیٹھے ہو آپ اچھا جی مستن سر مدد مانگنے والا مدد مانگنے والا تو جس سے مدد مانگی جا رہی ہوگی نا وہ اسم الفول ہوگا وہ کون ہوگا وہ مستنصر ہوگا اردو <laughs> کی ایک ویکنیس ہے کہ آپ کو ایک ہی لفظ جو ہے وہ اسم الفاظ وفول کے لیے بھی استعمال کرنا پڑ جائے گا ٹھیک ہے اور بعض اوقات تراجم میں آپ کو پراپر ٹرانسلیشن بھی نہیں ملے گی اس کی لیکن آپ جو کہ اب گرامر کے اسٹوڈینٹس ہیں تو آپ اسے اپریشیٹ کر سکتے ہیں اچھا جی اسم الفائل کے سارے اوزان لکھ لیے تھے نا ہم نے اسم الرفول کے اوزان اب لکھ سکتے ہیں وہی جو مف ہے اسے مف کر دیں مفہ کو مفا کر دیں یہ سارا کالم آپ فل کر سکتے ہیں ٹھیک اب میں آپ کے سامنے قرآن مجید سے کچھ اسم الفائل اور اسم الرفل لکھ رہا ہوں قرآن مجید سے اسم الفائل اور اسم الرفول لکھ رہا ہوں آپ نے پہچانا ہے اس سلاسی مجرد کا اسم یا اسم الورفول ہے یا مزید فی باپ کا اسم الفا اسم ہے اگر مزید فی اور باپ کا اسم الفاظ یس الرفل ہے تو کس باب کا اسم الفا اسم رفول ہے سلاسی مجرد میں یہ لازمی نہیں ہے کہ کس باب کا اسم الفال اسم الورفول ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ اس میں سب کا ایک ہی پیٹرن ہے فاعل فاً فا حمید سے بھی حامد حامدا سے حامد نصرہ سے ناصر ان سے ہاسب ان فالو کر رہے ہیں نا مفعول ایک ہی بیٹرن ہے تو اس میں یہ جاننا ضروری نہیں ہے لیکن مزید فی میں ہر باپ کا اسم الفائل اس مفول جاننا بھی ضروری ہے اوکے کلیئر لکھوں جی شکر فاتح پڑھنی شروع کی آپ نے الحمد للہ العالمین اور رحمٰن الرحیم علی یوم یا کن ابودین مستقیم مستقیم میم پیش والی جب بھی آپ کو قرآن مجید میں نظر آ جائے نا تو مزید تھی باپ کا یا تو اسم الفائل ہوگا یا اسم المفول ہوگا ٹھیک ہے اسم الفائل ہوگا یا اسم المفول ہوگا لیکن یہ پہلا لفظ ایسا آ گیا مستقیم جو ہمارے اگلے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے لہٰذا اس کو ہم ذرا چھوڑ رہے ہیں یہ اسم الفائل یا اسم المفول میں سے ہی لیکن چونکہ اس کے حروف مادہ میں واو یا یا گئی ہے تو اسے ابھی ہم ڈسکس نہیں کریں گے کیونکہ آپ اپریشیٹ نہیں کر سکیں گے اس لفظ کو آگے میں نے <تصفح> کہا کہ قرآن مجید میں آپ کو مین پیش والی ملے تو مزید فیب آپ کا اسم الفائل یاس المفول ہوتا ہے سلاسی مجرد کا اسم فائل یا مفول کیسے پہچاننا ہے فائل کے وزن پہ یا مفول کے وزن پہ فائل کے وزن پہ یا مفول کے وزن پہ مغدوب مفول بن رہا ہے کہ نہیں بن رہا تو اسول مفول ہے سلاسی مجرد سے روٹ لیٹرس کیا اور با ٹھیک ہے غاز غازب ہوگا اسم الفائل مخضوب اسم المفول یعنی غاز غصہ ہونے والا اور محضوب جس پر غصہ کیا جائے گا تو محضوب علیہم جن پر غزب کیا گیا یہی ترجمہ ملتا ہے نا آپ کو مطلب گالین یہ بھی ایکچولی گالین بھی اسم الفائل ہے لیکن اس کا تعلق بھی ہمارے اگلے ٹاپک سے ہے اور یہ میں اس لیے آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں تاکہ جب اگلا ٹاپک میں پڑھاؤں تو آپ مجھے یہ دو لفظ یاد کروائیے گا ایک مستقیم اور ایک ادین تاکہ میں اس وقت آپ کو بتاؤں کہ یہ اسم الفائل ہے یا اسم الرفل ہے،, ہے ٹھیک ہو گیا اچھا جی اب آئے سود کی طرف اس میں سے میں مختلف لفظ آپ کے سامنے لکھتا ہوں سدر بقرہ آپ پڑھ رہے ہیں اس میں ایک لفظ ملتا ہے آپ کو مست اونا, مستحزی اونا میم پیش والی جب بھی نظر آ جائے مزید فی باب کا یا اسم الفائل ہے یا اسم المفول ہے اسم الفائل کو زیر سے پہچانیں گے اسم المفول کو زبر سے پہچانیں گے ٹھیک ہے ہاں جی اس میں سے اونہ کو تو نکال دیں ذرا ایکسٹرا ٹھیک ہے ہاں جی مستحزی اور اس جو بچا ہے اس کو تنوین کر دیں مستحزی ان ہاں جی اسم الفائل ہے اسم الفول ہے فائل اس نے بتایا ٹھیک ہے آپ مجھے بتائیں کس باب کا اسم الفائل ہے یہ تو خود بتائے گا میں باب استفال ہوں اس تحزا یس تحزی او کیسے کہتے ہیں مزاق اڑانا تو مستحذ اونما نہ ہم تو مذاق اڑا رہے ہیں ہم تو مذاق کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو اسم الفائل ہے بابے استفال سے کیا نکلے ہا زا اور حمزہ ہا زا اور حمزہ اوکے جی چلے مزر پہچانے ریڈی متکبی رونا اسم الفائل پھر ایک یاد کر لیں واون ہٹائیں ایکسٹرا چیزیں نکالا کریں تنوین لگائیں واحد بن گیا ٹھیک ہے میم پیش بتا رہی ہے اسم الفائل یا زیر بتا رہی ہے اسم الفائل ٹھیک ہے روٹ لیٹرز کیا ہیں کاف با اور را تا اور شت کیا بتا رہی ہے تفاعل ٹھیک ہے نا تفاعل تکبرا یا تکبر اسے متکب تکبر کرنے والا اور اس کی جمع متکب اوکے امیر تیار ہے از اجا کل منافی کنا ایکسا چیزیں نکالیں ال نکال دیا اونا نکال دیا اس کو تنوین دے دی ٹھیک اب آپ کو پتا چل رہا ہے ہے زیرفائل ٹھیک ہو گیا ہاں جی بہچانے کیا بچایا اب آپ کے پاس نون الفاق عل کس میں آتا ہے مفالا میں نون فا کاف روٹ لیٹرز بابے مفالا ناف کا یو یعنی فاقن تو منافق منافقت کرنے والا ٹھیک ہو گیا نا منافق صحیح معاویہ تیار ہے مستقب نا ہٹا دیا کر دی میم بھی ہٹا دی پتہ چل گیا ہمیں کہ یہ اسم الفائل اسم الفول ہے زیر لگی ہوئی ہے اسم الفائل ٹھیک ہے خالی فائل نہیں کہنا زیادہ اسم اللہ بول رہا ہے اسم الفائل اسم الفائل اور روٹ لیٹرز کاف با راہ باب سین تا جہاں بھی لگی ہو یہ تو سب سے آسان ہے پہچانا سین تا لگی ہو تو استفال ہے مستق رون تو کل کیا تھا نا ان لزینا یس تک بھی ان سید خلور جی جیرینہ اچھا یانو نکال دیا اس کو تنوین دے دی کیا بن گیا داخرون جی جیخرن شابش شابش پہنچ گئے پہنچ گئے پہنچ گئے پہنچ گئے اچھا کس باپ جی؟ کا مزہ دسنا نہیں کا ویری گڈ کا میم کہاں لگا ہوا اس میں مزید سے میم پیش والا اسم الفال اسم میں ہوتا ہے یہاں میم پیش کہاں گئی؟ سلاسی مجرد کا جب کر لیا تو فا بند یار چل گیا کھول کے دیکھ نہیں سکتے آپ کیا میننگز ہوں گے ٹھیک ہے حسن لاسٹ قرآن مجید ہے بہت استعمال ہوا یانو نکال دیا فائل ان کے وزن پر سلاسی مجرد کا اسم الفائل ٹھیک ہے خالد کے معنی ہوتا ہے ہمیشہ رہنے والا ٹھیک ہے خالدین فی وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہنے والے ہوں گے ٹھیک ہے جی پہچان لیں گے اب اسم الفائل اسم الرفل سلاسی مجرد مزید فی ٹھیک ہے تو غور کریں بہت ملیں گے آپ کو بہت ملیں گے لسٹ بنائیں دیکھیں جا کے میم پیش والے کتنے لفظ قرآن مجید میں ہیں اب تو اتنی سرچ انجنز آگے ہیں کہ آپ میم پیش لکھ کے قرآن کے سارے لفظ آپ سرچ کر دیں گے سرچ کر کے ان کا پرنٹ آؤٹ نکالیں کوئی ہمت کرے آپ میں سے ماشاءاللہ سوشل میڈیا پہ بیٹھتے ہیں تو اس کا فائدہ تو اٹھائیں کچھ سارے وہ میم پیش والے لفظ اکٹھے کرے کے کے کے سارے پاس قرآن ڈکشنری کھولے اس میں سے اس کی میننگ دیکھیں اور یہ حلوہ ہو گیا آپ کے لیے حلوہ مجھے بتائیے مسلمن, مسلمن عمر اسم الفائل اسم ہے اسم الفول ہے مسلمن اسم الفائل سلاسی مجرت کا یا مزید فی کا مزید فی کا مزید فی کے آٹھ بابوں میں سے کس کا مسلمن, مسلمن اب یہ جو پیج رکھا ہوا ہے اس میں دیکھیں اسم الفائل کے کالم میں دیکھیں پہلا ہی وزن مل جائے گا مف عل مسلم اسلام لانے والا ٹھیک ہے کافرامیم باب تفیل کیا بنے گا ماضی گزارے کرما یو اسم الفائل کیا بنے گا مکرم مفول کیا بنے گا مکرم ان مکرم مکرم مکرم, مکرم, مکرم کے مانا کیا ہوں گے عزت دینے والا اور مکرم جس کومحترمی دکھا ہوتا ہے نا سمجھ آ گئی اچھا جی تاہ تفیل کل کیا تھا تاہر اسم الفائل بنائے متا اسم الفائل اور اسم الفول متاحر تو متاہر کے کیا مانا ہوں گے کرنے والا اور متاہر کے مانا جس کو پاک کیا گیا یعنی پاکیزہ تو اب آپ اپنے نام دیکھ لیں جو رکھتے ہیں متار ہے کہ متاہر ہے صحیح ہے نا یعنی ہمارے جو نام ہوتے ہیں ہمیں پتا ہی نہیں ہوتا ہمارے نام کیا ہے اسم فائل ہے اسم الرفل ہے کیا ہے بس بنا لیا آ گیا نا اچھا جی اب مجھے بتائیے مشتعل کس باپ کا اسم الفائل اسم رفول ہے مشتعل کیونکہ میں نے آپ کو بتایا میم پیش نظر آگی تو پکا اسم الفائل اسم رفول ہے افتیال. اشتعال اشتعال سے مشتعل ٹھیک ہے اشتعال میں آنے والا ٹھیک ہے نا یہ ان اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں کس طرح آپ کا جو ہے نالج ان اللہ بڑھے گا لیں جی اس اگلے ٹاپک کے چلیں گے اور یہ چارٹ الحمد ہمارا مکمل ہو گیا ہے یہ چارٹ بہت اہم ہے صحیح اس پہ تھوڑا سا کام کریں محنت کریں ان اللہ تعالیٰ بہت فائدہ دے گا اللہ صبح نکل دیکھا اشد اللہ اللہ